شی بڑے انہوں نے پوچھا کہ جیسے مسجد میں بیچ میں ستون ہوتے اس کے اندر نماز پاکستان بننے کے بعد ایک بہت بڑے مفتی تھے پاکستان کے شروع میں انہی کو مفتی آزم پاکستان کہا کہ بڑے ظلم آدمی تھے مفتی صاحب دات خان صاحب رحمت اللہ تعالی ان کے نام سے ملیر میں گوڑ بھی ہے صاحب دات خان گوڑ ان کا ایک بڑا تفصیلی فتویٰ چھپا جو ہماری فائل میں موجود ہے تلاش کرنے پہ مل جائے گا اور ہماری کتابوں میں یہ موجود ہے کہ صف کو منقطع کرنے والی جو کوئی چیز ہے اس سے بچا جائے جیسے ادھر ستون ادھر ستون بیچ میں کچھ نمازی ستون آ گیا اس کے بیچ میں کوئی نمازی آ جائے ایسے نماز پڑھنے سے منع فرمایا گیا اور اس کو مکرو لکھا گیا اب طریقہ کیا ہے کوئی صاحب اگر ہم سے مشورہ کر کے مسجد بناتے ہیں تو ہم ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ صف کی ترتیب اس طریقے سے کی جائے کہ صف کے اندر ستون نہیں آئے جیسے اتنے فاصلے پر ستون ہو کہ جو صف ہے اس کے آٹھ انچ کے فاصلے پر تاکہ کوئی آدم روکو کرے تو اس کے کولے جو ہیں وہ ستون سے نہیں لگیں اور بیچ میں ایسی جگہ متعین کریں کہ جس میں وہ ستون بیچ میں آ جائیں وہاں نماز پڑھنے کی گنجائش نہ ہو تاکہ لوگ کھڑے نہ ہم نے اپنی مسجد میں یہ کیا کہ ستونوں کے درمیان اتنی جگہ ہے کہ پوری سب بن جاتی تو وہاں ہم نے اس کو گھیرنے کے لیے تاکہ لوگ غلطی سے وہاں نماز کی نیت نہ کر لیں جوتے رکھنے کے لیے ڈبے بنا دیے تاکہ کوئی آدمی وہاں نماز نہیں پڑھے ہاں کب جب مسجد بھر جائیں نمازیوں کے جگہ نہ ہو ایسی صورت میں اگر مجبوراً وہاں سب بنا دی جائے جیسے جمعے میں یا عید میں اس میں جگہ کی کمی ہوتی نمازی زیادہ ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں ستونوں کے درمیان نماز ہو جائے گی عام حالات میں نہیں اب ہاں بچوں کا معاملہ بچوں کا معاملہ تو بات کا ہے پہلے بڑوں کا معاملہ سنی بڑوں کو چاہیے کہ اتنے چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہیں لائیں جو ان کی بات نہیں مانتے ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں. سمجھ گئے اور خدا نہ خاصہ غلازت کر دیں کچھ کر دیں کتنا بڑی پرگی قالین ہے مجھے بتائیے یہاں کوئی بچہ پیشاب کر کتنی دشواری ہوئی اس کو دھونے میں جب اس کو اٹھا کر لے جائیں گے تو ساری سفیں خراب ہوں گی ایسے بچوں کو نہ لائیں جو ان کی بات نہیں مانتے بچوں کو لانا چاہیے مگر بچے سمجھدار ہوں جہاں بٹھائیں وہاں بیٹھ جائیں دھنگا مستی نہیں کریں نہ نمازوں میں جائیں اور اگر بیچ میں بچے کھڑے ہو جائیں اور چھوٹے بچے ہوں تو نماز مکرو تحریمی ہے یہ تو کتابوں میں مسئلہ موجود ہے ایک لفظ فقہ استعمال کرتے ہیں مراحق یعنی جو بلوغ کے قریب ہے اعلی حضر فاضل بریلوی نے فتح و اضویہ میں جو بچہ بلو کے قریب ہے اگر حافظ ہے اور وہ اگر لقما دے اور حافظ لقما لے لے تو وہ نماز نہیں ٹوٹے گی یعنی بلوک کے قریب ہے نہیں سمجھدار ایسا اگر صف میں کھڑا ہو جائے تو نماز ہو جائے گی لیکن بالکل چھوٹے بچے کھڑے ہوں لوگ ان کو چھوڑ کر پیچھے سب بنا لیں تو آنے والوں کو چاہیے کہ پیار محبت سے بچوں کو پیچھے ہٹا کر کے اور سفید درست فرمائیں